وہ جو آمان لائے اور ہجرت کی اور اپنی مال و جان سے اللہ کی راہ میں لڑے اللہ کے یہاں ان کا درجہ بڑا ہے اور وہی مراد کو پہنچی